بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ الحمد الحمدللہ تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں اللہ دی جس نے حدانہ ہم کو ہدایت دی سوا تریقی سیدھے راستے کی راستے کی برابری کی یعنی سیدھے راستے کی وا جا نہ توفیقا خیر رفیقٍ اور بنایا ہمارے لیے توفیق کو بنایا ہمارے لیے توفیق کو خیر رفیقن اچھا ساتھی بس فلا تو سلام اور درود اور سلام ہو اس پر من ار جس کو بھیجا اللہ نے ہودن ہدایت کے لیے ہدایت کے لیے یعنی مفعول لہو ارسلہ ہو ہودن اس کو بھیجا بھیجی بھیجی ہدایت بھیجی کے لیے یا ارسلہ ہو ہودن بھیجا اس کو بطور ہدایت ہدایت کے طور پر لیکن میں زیادہ رہناسب ہے وہ ہوا بل عق سے حقیق اور وہ بل احتائی ہدایت پانے کے حقیق زیادہ حقدار ہے حقیق خوب حقدار ہے نورن اور نور روشنی کے لیے یعنی نور شریعت کے لیے بہن اختدا یلیق اس کی پیروی کرنا بہی اس نور کی اقتدا پیروی کرنا لائق ہے الحمد للہ تمام تاریخ و صلاح کے لیے ہیں حدانہ جس نے ہم کو دکھایا سوا طریقی برابر سیدھا درست راستہ لانا توفیقہ اور اس نے بنایا ہمارے لیے توفیق کو خیر و رفیق اچھا ساتھی وہ فلا تو وہ سلام ہو اور درود و سلام ہو اس پردن جس کو اللہ نے بھیجا ہدایت بنا کر تیسرا ترجمہ تیسرا ترجمہ ہدن وہتدائی حقیق اور وہ ابتدا کے ہدایت پانے کے حقیق حقدار ہے حقیقہ نورن اور نور بنا کر بھیجا بہت اقتدا و کہ اس کی پیروی اس کی اقتدا لائق ہے. ہے کہ اس کی پیروی کی جائے وہ آلِهِ علی وہ دینا اور ان کی آل اور ان کے ان اصاب پر دینا اور ان کے اس اخاب ان اصحاب پر سائیدو سی منا ہی جس جو خوش بخت ہوئے جو خوش بخت ہو گئے کی صدقی صدق کے مناہج میں صدق کے راستوں میں تصدیقی تصدیق کے ساتھ زور کروں گا ٹھیک ہے سیدو جو کہ خوش بخش ہوئے کی مناحی کی سد کی صدقی صدق کے مناحج میں راستوں میں تصدیقی تصدیق کے ساتھ وہ اور وہ چڑھے چڑھے سین کے ساتھ خوش وقت ہوئے سمین ہوں شقی ہوں گا سعید امدینہ سعید امدینہ شاکو فکین دینا سعید یعنی جوڑو نیک بخت ہوئے سعید نیک وقت خوش بخت ہوئے اور سعیدو سواب کے ساتھ جو چڑے یجعل الدرا ہو جائن کا اناما فی السماء یج الدرا ہو جائیے یجعل ہارا جن کا اناما پتا یہ ممو شہید سعید اوپر چڑنے والی مٹی زمین پہ یوں رگڑنے سے نہیں تیمم کسے ہوتا ہے گرد و غبار والی مٹی سے چاہے وہ زمین پہ ہو یا دیوار پہ ہو سعید اس مٹی کو کہتے ہیں جو اوپر کرتی ہے کٹا وقت شیدو اور وہ چڑے چی مہاری چیل کی حق کی مہارج سیڑھیوں پر مہارج یعنی دراجات کے سیڑھیوں پر چڑھے و تحقیق کے ساتھ و بعد یعنی اما بعد بس یہ ہے متن اب اس کی ہم پڑھیں گے شراب شرح ساری نہیں شرح تو ہمیں پڑھتے ہوئے کئی دن لگیں گے تھوڑی سی پڑھے ایک لفظ صرف الحمدو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں الحمدو ہفتہ اتوار سوار چھٹیاں لیتے ان کی قصر کرنی ہے صرف کلاس چ نہیں آئے الحمد للہ الحمد دلہ ہی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اس طرح کتاب اللہ بعد تھی پہلے اس نے بسملہ اس کے بعد الحمد للہ کہا ہے اتباع خیر الکلامی خیر الکلام کی پیروی کرتے ہوئے خیر الکلام کیا ہے سعین خیر الحدیث کتاب اللہ یعنی کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہوئے کتاب اللہ میں پہلے بسم اللہ رہی میں پھر الحمد للہ رب العالمین ہے حلہ کو بس ملا کے بعد اس نے ذکر کیا ہے بسم اللہ کے بعد الحمد للہ کتابہو کتابوں بحمد اللہ تسمیہ تھی الحمد کے ساتھ اس نے کتاب کا آغاز کیا ہے تسمیہ کے بعد تسمیہ بسم اللہ کے بعد اطتبا ان بی خیر الکلامی خیر الکلام کی اتباع کرتے ہوئے جو ہے نا وہ صرف بسم اللہ کو کہتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری کو کہتے ہیں ہم دال الحمد لا ہو کالا لاہ قوت بالله یہ اختصار ہے نا حمد کالا لاہ قوت اللہ بلّہ ہم دالا الحمد للہ یعنی بسم اللہ وہ اقتدا انبی حدیث خیر النا اور خیر الام انام کس کو کہتے ہیں مخلوق انام کا معنی؟ مخلوق خیر العام کی حدیث کی اقتدا کرتے ہوئے یعنی مخلوق میں سے سب سے بہتر شخصیت کی بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی بات کی پیروی کرتے ہوئے علیہ ولی اسقالات والسلام ان پر اور ان حال پر درود و سلام ہو فَإِن قُلْتَا اگر تو کہے گا حدیث الابتداء مربین فی کل من تصمیع و تحمید ابتداء کی جو حدیث ہے وہ تصمیع اور تحمید دونوں کے بارے میں مربین ہے کل عمر زیبان لم يبدأ بحمد اللہ فہو اقتع کل عمر زیبان لم يبدأ بجسم اللہ فہو اب کہتا ہے یہ کہ ابتدا والی جو حدیث ہے یہ بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے اب بتاؤ کہ بسم اللہ سے آغاز کریں گے الحمدللہ سے تو کئی فتح ان دونوں کے درمیان تصویر کیسے ہوگی کئی فتوفیق اگر تو کہے کہ حدیث ابتدا کلو امرضی بالا والی جو حدیث ہے یہ بسم اللہ الحمدللہ دونوں کے بارے میں آئی ہے مرویز الفیق تصمی عطیب تحمید ہی وہ تصویہ اور تحمید دونوں کے بارے میں مروی ہے فقی فتوقی تو ان کے درمیان مواقع کیسے پیدا کی جائے گی تصویر کیسے دی جائے گی خود تو میں نے کہا البتداء کی حدیثی تسمی محمول حقیقی جو تسمیہ والی حدیث ہے لم بسم اللہ جو وہ حدیث ہے تسمیہ والی اس حدیث میں ابتداء محمول ہے حدیث قسمیہ میں ابتداء محمول ہے اللحقی حقیقی پر یعنی ابتداء حقیقی بسم اللہ سے ہونی چاہیے ابتداء حقیقی وفی حدیثی تحمیری الضافی او العرفی اور حدیث تحمید کلو امرما بھی ہم بلّہ اس میں جو ابتداء ہے وہ محمول ہے اضافی پر ابتدائے اضاف حقیقی پر محمول نہیں بلکہ ابتدائے اضافی مراد ہے او العرفی یا ابتدائے عرفی مراد ہے ابتدائے عرفی میں پہلا لفظ ضروری نہیں اور شروع میں اس نے یہ یہ, یہ یہ یہ باتیں کی اور اخیر میں جا کے یہ یہ یہ باتیں کی وہ اس شروع کے اندر کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور اس میں اوفی کیما الرفی یا پھر ہم کہیں گے کہ دونوں میں ہی ابتدا عرفی مراد ہے لہذا پہلے حمد آ جائے یا پہلے تسمی آ جائے دونوں طرح ٹھیک ہے مکہ والحمد اور حمد حمد کہتے کس کو ہیں یہ بات آپ نے زبان نہیں یاد کرنی ہے ٹھیک ہے الجمیل کانا او راہ یہ حمد کی تعریف آپ نے زبانی یاد کرنی ہے ادنی اللہ تعالیٰ و توفیقی ہی و الحمد اور حمد کیا ہے وہ ثناء بل لسانی زبان سے ثنا بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں و وہ ثناء بل لسانی وہ ثنا ہے زبان کے ساتھ الجمیل اختیاری جمیل اختیاری اختیاری خوبی پر ایسی خوبی پر ثنا جو اپنی اختیار کردہ انسان کی کوئی خوبی اختیاری نہیں ہے وہ اللہ کی عطا ہے ٹھیک ہے عطائی ہے اختیاری خوبی صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہے یہ بھی ایک بات ہی ہے ویسے انسانوں کی کچھ خوبیاں بھی اختیاری ہوتی ہیں اما شاق رن بھائی اماں کا پورا جو اللہ نے کہا ہے تو اختیاری ہے نا یہ بھی تو بہرحال کیسے ہیں ایسے ابلسان اختیاری ہی کہتے ہیں اختیاری خوبی پر کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا نعمتن کانا او راہ خواہ نعمت ہو یا نہ ہو خوبی والے کی خوبی زبان سے بیان کریں چاہے وہ خوبی والا آپ کو نعمت دے یا نہ دے آپ پریشان کرے یا نہ کرے شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے اور حمد میں نعمت کا تقابل نعمت کا جواب ضروری نہیں ٹھیک ہے وہ عالم واللہ اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الحمد اللہ لفظ اللہ علام صحیح بات یہ ہے کہ لفظ اللہ علم ہے واجب الوجودی واجب الوجود ذات کے لیے ایسی ذات کا نام ہے اللہ جو واجب الوجود ہے اس کا وجود ہے المستجمع لی صفات سفات الکمالی وہ تمام تر کمال کی تمام تر صفات کو جمع کرنے والی المستجمع جمع کرنے والی لی صفات صفاتر کمالی کمال کی تمام تر صفات کو ولید دلالت یہ اللہ کی تعریف ہے اس سے کی اللہ کیا ہے لفظ اللہ یہ علام لذاتی لات واجب وجودی المست میں سفاتل کمال ٹھیک ہے یہ جملہ بھی زبان یاد کرنی اب نے اس نے الل اصح جو ہے نا جملہ محتردہ اس کو بھی صرف چھوڑ دیں لفظ اللہ کیا ہے آلامی المست میں سفاتل کمال ولی دلال کی ہی اللہ ابتجماعی اور لفظ اللہ کی اس, اس جماع پر یعنی صفات کمال کو جمع کر لینے پر دلالت کرنے کی وجہ سے سور کلام کی قوت تن کلام قوت والی ہو گئی ہے منحصر کہ کہا جائے کہ حمد جو ہے مطلق اگر حمد کے بعد للہ کا لفظ نام بھی بولتا صرف رفظ الحمد کہہ دیتا تو پھر بھی مطلق طور پر جو الحمد ہے منحصر فی حقی من ہوا مستجبی صفات کمال حمد وہ منحصر ہے خاص ہے اس ذات کے حق میں من ہوا مستجمع میں صفات لمینی جو کمال کی تمام تر صفات کو جاننے ہو تمام تر صفات کمال کو جمع کرنے والا ہو من سو ہوا کا مانا کلالی کا <تصفح> یہ اقتصاد کے ساتھ اثر کر دیتے ہیں ٹھیک <تصفح> ہے اس کا معنی ہے اچھا کزالی کا لکھ گیا ہاں ادھر اقتصاد سے لکھا ہوا ہے ہاں اس کا معنی کیا ہے کزالی کا کا یعنی کزالی کا اب دیکھیں نا حد سا نام اس کو صرف نونر نا لکھ دیتے ہیں اقتصاد سے قابل ہوتی ہے اور بھی کئی جملوں کا اختصار کر دیتے ہیں جیسے یوم عیدین اصل میں کیا ہے یوم عید کانا کزا ہینا عیدین یعنی ہینا عید کانا اما باد محمد یقین شیم باد الحمدی <تصح> یہ اختصار کا ایک طریقہ ہے اسی طرح لکھا ہوتا ہے کالل مس کیا کال المسنیف راہیما اللہ اس کو مس نہیں پڑھنا وہ اختصار ہے لفل پورا پڑنا ہے مصنف راہیما اللہ ٹھیک <تصح> ہے پکا نہ تو گویا وہ ہو گیا کا دعوے بی کسی چیز کا دعوی اس کی دلیل سمیت دلیل سمیت دعویٰ کیا بلا دلیل دعوی نہیں بی و ان اور بینا اور برہان دلیل بینا برہان بھی دلیل ولافا لطف اور اس کا لطف مقصد نہیں ہے لطف باریکی کی مزہ نہیں چلو جی